بسر نرہی وی نو میشو وما كفر وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مش ن سی ر اِنہت مروت و مل محد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لو كین و لو امنوت كو لوب تم نل خئر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 فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 حضرت سلیمان علیہ صلاح وسلم جادو کی بدولت ہی حکمرانی کرتے تھے وہ پیغمبر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی تردید کی اور کہا کہ تم تم نے ہی کفر کیا ہے تم جادوگرو تم نے ہی کفر کیا ہے جادو کا علم سیکھنا جادو کرنا کفر ہے تو اللہ فرماتی حضرت سلیمان علیہ صلاۃ وسلام نے تو کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا ہے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 نہیں وہ سکھلاتے تھے من احادن کسی کو بھی حتیٰ کہ وہ دونوں پہلے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں تو کفر نہ کر فرشتے بتاتے تھے کہ کفر نہ کرو لیکن پھر بھی کیا ہوا فیط پھر لوگ سیکھتے تھے منہ ان دونوں سے ما وہ علم جس کے ذریعے یفر وہ جدائی ڈال دیتے تھے بین المرء وضو مرد اور عورت کے درمیان وہ ماں اور نہیں تھے وہ بی نقصان پہنچانے والے بھی ہی اس چیز کے ساتھ من احد کسی ایک کو اللہ مگر بھی اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ ویتعلمہ اور لوگ سیکھتے تھے ماں وہ علم جو یزرحم ان کو نقصان پہنچاتا تھا ولاینفام اور نہیں ان کو نفع دیتا تھا والا قد اور البتہ تحقیق عالم انہوں نے جان لیا لامہ نشتراہو البتہ جس نے خریدا اس کو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 انّّم بے وہ و آمنو ایمان لاتے و تک اور تقوا اختیار کرتے لمہ صوبۃ البتہ ثواب ہوتا ان دلہ ہی اللہ, اللہ کے نزدیک خیرن بہتر اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے کام کرنے کی بجائے اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوا اختیار کرتے تو میرے پاس ان کے لیے بہت زیادہ ثواب ہوتا لانو کاش کے ہوتے وہ یا عالمون جانتے صدق اللہ علیہ وسلم